نہ کریں بد دعا نہ کریں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا بد دعا کرنے کے کی کیا کیا نہ ہو سکتے ہیں بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اسی طرح بد دعا کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ کیا ہے ہمارا اسلام بد دعا سے متعلق کیا کرتا کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی طرح والدین بچوں کو کوستے رہتے ہیں بدعائیں بد دیتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کام ہوں گے یہ سب جانیں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ شاء یاد رکھیے بد دعا کرنا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے ہمیں کسی کو بد دعا نہیں دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو بد دعا دیں اور وہ اجابت کی گھڑی ہو وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے اور پھر ہمارے لیے پریشانی کا سامنا ہو یا جس کے لیے بد دعا کی ہے اور بعد میں ہم چاہیں کہ اس کے لیے قبول نہ ہو تو یہ پریشانی کا ہمیں سامنا ہو جاتا ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام نے ہر ہر بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے تو اسی طرح دعا جو کہ مسلمانوں کا ہتھیار, ہتھیار ہے اور اسی طرح دعا کی بڑی برکتیں بھی ہیں عبادت کا مقصد بھی ہے اب بد دعا کی کیا اہمیت ہے بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو درپیش ہوئے ہوں آپ کتابوں کو کھنگالیں گے اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے بزرگوں کے واقعات یا عام معاشرے کے حالات کو پڑھیں گے تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نے بد دعا کی اور وہ قبول ہو گئی پھر جب اس کا اظہار ہوا ان کی عملی زندگی کے اندر تو وہ پریشان ہوئے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں چلتے ہیں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف اور مفتی صاحب سے ہم اس ٹاپک سے متعلق گفتگو بھی کریں گے مفتی صاحب آپ کو میں مرحبہ کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو شادو آباد رکھے آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے ہمارا موضوع بد دعا ہے دعا عمومی طور پر کی جاتی ہے اور اسی طرح بد دعا کو بھی اگر دیکھیں تو گھروں کے اندر معاشرے کے اندر اسی طرح جو ہے ہمارے کاروباری جو حلقہ ہے اس کے اندر اور دیگر جو احباب ہیں اسکول کالجز کے اندر یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے کہ بندہ کسی کے لیے بد دعا کر دیا کرتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں اسلام کا بد دعا کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بد دعا سب سے پہلے تو आ, یہ سمجھنا چاہیے کہ بد دعا کسے کہتے ہیں جی جب ہم دعا کرتے ہیں اور اسی کا اولٹ بد دعا یعنی اس کے شروع میں ہی بد کا لگا لگتا ہے आ, یعنی کسی کے بارے میں برا چاہنا کسی کا نقصان چاہنا کسی کے نعمتوں کا اس سے چھن جانے کی دعا کرنا اچھا اچھا تو المختصر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نقصان کی دعائیں کرنا اس کو بھی بد دعا کہتے ہیں okay, okay. کسی کے ہلاکوں نے مر جانے کی تباہ ہو جانے کی کاروبار میں نقصان ہو جانے کی اس طرح کی جو دعائیں کی جاتی ہیں یعنی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں بھی ہوں گے کہ ہم تو بد دعا کا لفظ تھوڑی ہم اس میں کہتے ہیں کہ فلاں کے لئے یہ میری بد دعا ہے صحیح صحیح اور وہ بہت کم ہی بولا جاتا ہے کہ بد دعا کے الفاظ کے ساتھ المختصر کسی کا نقصان چاہنا یہ اس کے لیے ایک طرح کی ہم نے بد دعا کی ہے اور بری اس کے لیے جو ہے وہ کلمات ہم نے کہیں ہیں قرآن دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو کسی بھی اعتبار سے کسی کا برا چاہنا برا اس کے لیے دعا مانگنا برا جی ہاں برائی کی یہ بد دعا ہے قرآن مجید میں اللہ سبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے وید انسان بشد دعا بل خیر کہ انسان جو ہے وہ وہ شر کی دعا کرتا ہے اس طرح جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے اچھا وکان ال انسان اور انسان بڑا جلد باز, جلد باز, ہے باز جلدی ہے کرنے والا ہے اس آیت مبارکہ کو علماء کرام نے اس پر بھی لیا ہے یعنی یہ تفصیل بھی اس کی بیان فرمائی کہ جس طرح آدمی اچھائیوں کی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے اچھا اور کہتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور اسی طرح برائی کی بھی دعا کرتا ہے یعنی اچھائی کی بھی دعائیں کرتا ہے تو برائی کی بھی دعائیں کرتا ہے اچھا بلکہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر شاید آدمی عام اچھی دعائیں کم کرتا ہو شاید بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی طبیعت میں ہی بد دعائیں کرنا ہے بعد بات برا بلا کہتے رہنا کوستے رہنا حالانکہ بغیر کسی سبب کے کسی بھی مسلمان کو اس طرح بد دعا دینا کہ وہ ہلاک کو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو سنو کہ وہ کسی کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہا ہو کہ وہ ہلاک ہوں لوگ ہلاک ہوں تو یہ سب سے پہلے تباہ اور ہلاک ہونے والا ہے اللہ, جو شخص اللہ. خود ان کے لیے یہ کہنے والا ہے جب کوئی خاص غرض اور صحیح مقصد اور شرعی طور پر وہاں پر وہ کلمات کہنے کی جب رخصت اجازت نہیں ہے تو یہ گویا کہ یوں ہے کہ آدمی اپنے لیے ہی بد دعائیں کر رہا ہے دوسرے ہلاکت چاہ رہا ہے وہ اپنے لیے ہی ہلاک ہونے ہاں ہاں کی گویا یہ دعا تو دعا حضرت موسا علیہ اصلاۃ اسلام کا جو واقعہ ہے اپنا بلام بم باورہ کا جی اور اس میں ہم بد دعا اگر کسی کے لیے کرتے ہیں تو مختصر بسوں کا یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں وہ بد دعا ہمارے لیے ہی ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے ہمارے لیے قبول ہو جائے جیسے کہ بلند بمباورا کے لیے ہوا ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں بد دعا کرتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بلند مرتبہ والا وہ آدمی ہو خدا کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو ہم اس کے لیے بد دعا کریں وہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو بربادی ہو جائے جو دنیا اور السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ کے نبی ہیں اور جی ان, جی ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے مومنین کے لیے وہ بلم بن باؤرا جس نے دعا کی یعنی دعا ان کے خلاف کی ان کے دعائیں سرر جی کر رہا ہے ان, دعا ان, ان کے خلاف دعا کر رہا ہے جی حالانکہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے قرآن فرما رہا ہے ولا اشینا اگر ہم چاہیں تو اسے اٹھا لیں کیا اور وہ جو جس کو مستجاب دعویٰ ہونا جس کا بالکل معروف ہے کہ جو کلمات اس نے کہہ دینے ویسا ہی ہو جانا ہے ویسی اس کی دعا کو ہوتی تو جب اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ علیہ السلام کے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف دعا کرو تو پہلے تو اس نے منع کیا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تحائف دیے اور سونے دیے اس کو چاندی راتر مال دیے اور بھی کنیزیں دیں تو اس کی لالچ میں پڑ گیا حتیٰ کہ تفسیر میں لکھا ہوا کہ اس کی سواری اس کو کہہ رہی کہ تم کس طرف جا رہے ہو اللہ اللہ کے نبی کے برخلاف دعا کرنے جا رہے ہو تو بلاخر ہوا یہی کہ زبان لٹک آتی ہے اللہ اور وہی جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمانوں پر اٹھا لیں وہی اس کو قرآن فرما رہے وہ مسل ہو کمسلکلپ اب یہ کتے کی مثال کی طرف رہے تو, تو آدمی بعض اوقات اللہ کے محبوب بندے اللہ کے پیارے اولیاء کرام اسی طرح جن کے ساتھ نیکی کی نسبتیں ہیں جی وہاں تو اور کفے لسان کرنی چاہیے اور زیادہ آدمی کو کیونکہ آج کل آزادانہ جب گفتگو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو لوگ علما کے خلاف بولنے ہیں تو علماء کے خلاف ہی بولتے جائیں اللہ گے معاذ اللہ, اللہ طرح طرح کی علما کو برا بھلا بھی کہے جائیں گے دینی طبقے کی بات ہوتی ہے دینی طبقے کے بارے میں ایسے سے کلیمات کہتے ہیں تو یعنی اس چیز سے غور فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کلیمات نکال ہیں جی اور کوئی وہاں پر واضح صحیح مقصد بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کسی کی ہلاکت چاہنے کے بارے میں یا کسی کے نقصان چاہنے کے بارے میں کسی کے خلاف دعا کرنے کے بارے میں عام طور پر آدمی اپنے لیے بھی بازوقت بد دعا کر دیتا ہے اپنے, لیے, اپنے لیے, ہے؟ لیے بھی کرتا ہے وہ کیسے وہ یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اپنے آپ کا نقصان ہونا اپنے آپ کی تباہی کی کہ میں تباہ ہو جاؤں برباد ہو جاؤں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہو کہ معاملات کی وجہ سے سننے میں آتا ہے میں برباد ہو جاؤں یوں ہو جاؤں یہ ہو جاؤ آپ نے معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا جی ہاں بالکل عموماً جہاں کہیں مقابل کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی گفتگو ہے بحث مباصہ چھڑ گیا ہے تو وہاں یہ آ جاتی عموماً اپنے آپ کو بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تر اعلیٰ انفسکم اللہ بخیر کہ تم دعا نہ کرو اپنے خلاف مگر بہتری کی دعا کرو اپنے لیے یعنی بھلائی کی دعا کرو کیوں فرم فن الکا تا مات اللہ کہ ملائکہ اللہ، تمہارے کلیمات پر ملائکہ جب اور کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے ہی خلاف بات کر رہے اور ملائکہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور پھر اسی طرح بعد میں ندامت ہو اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں واضح طور پر حدیث مبارک موجود ہے ابو دعو شریف کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ, اس چیز سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ پر اور اپنے بچوں کے خلاف اپنے خلاف اپنے بچوں کے خلاف اپنے مال کے خلاف اپنے خادمین کے خلاف کہا کہ دعا نہ کرو صحیح. یعنی یہ واضح طور پر منع فرمایا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ گھڑی جس हाँ. میں دعا قبول ہوتی ہے اب हाँ. وہ چاہے دعیا کلمات ہوں یا بد دعائیاں ہوں ہو سکتا ہے وہ اس گڑی سے موافق ہو جائیں اور وہی وہ قبول ہو جائے تمہارے اور پھر اس کے بعد آدمی پچھتاوا کرے تو یعنی آپ بھی اس چیز کو تو عمومی طور پر گھروں کے اندر بھی بچوں پر یعنی جو قرآن مجید میں کہا مکان انسان و جھولا بات میں انسان بڑا جلد باز ہوتا جلد بازی بھی اجلت جو ہے کئی چیزوں کے اندر نقصان دے ہوتی ہے بالکل اور آدمی اگر اس کو سوچے سمجھے بغیر اگر وہ کام کر دے تو کئی چیزوں میں پشتہ پڑنا پڑتا ہے کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا کسی کے بارے میں منفی سوچ فور قائم کر لینا آدمی کئی اور بھی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں اور ان میں ایک کام میں بد دعا کرنے میں بھی جلدی نقصان کرتا ہے کہ انسان بد دعا کرنے میں جلدی کی طرف دعا کی قبولیت کے اندر بھی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ایک یہی وجہ ہے نا کہ بندہ دعا کی قبولیت کے اندر بھی جلدی مچاتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول نہیں جی ہاں طور پر بد دعا کے اندر بھی مفتی صاحب آپ کی بات کو مزید ان شاء اللہ آگے لے کر چلیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں کچھ کالس کو ہم شامل کرتے ہیں آپ بھی اپنے سلسلے سے متعلق بد دعا کے ٹاپک سے متعلق آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان شاء اللہ کی کال کو اپنے سلسلے کا ہم حصہ بنائیں گے آپ ضرور کال کریں دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے ساتھ کیا رابطہ کیا ہے کیا کال کی ہے مفتی صاحب پھر ہم آئیں گے والدین جو بچوں کو کوستے رہتے ہیں جی ہاں اور اسی طرح دیگر جو معاشرے کے اندر باتیں ہوتی ہیں کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں ان ان کو بھی کریں گے ناظرین کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سہیل ہے میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے خواجہ سراہ جو بھیگ مانگتے ہیں کہ ہم انہیں بھیگ نہ دیں وہ ہمیں بد دعا دیتے ہیں ان کی بد دعا لگے گی جی مفتی صاحب بہت ہی اہم سوال ہے کوئی بھی سفر کرنے والا آدمی اس سے شاید محفوظ نہ ہو اللہ تعالیٰ برار ہمیں اپنی امان عطا فرمائش جی ضرور بہت اہم بات کی ہے آپ نے ہمارے سہیل بھائی نے مظفر گڑھ سے بات کی ہے انشاءاللہ اللہ ہم ضرور اس کو سلسلے میں شامل کریں گے جی نیکسٹ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حمزہ علی ہے میں مری سے میرا تعلق ہے اکثر ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیکاری مانگنے والے آ جاتے ہیں تو انہیں ہم نہ دیں تو وہ بدعا بد نکالتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا اوہ ملکل بالکل بالکل یہ بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کسی کو دیں تو دعائیں نہ دیں تو بد دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں جی بالکل بہت اہم بات کی ہے ہمارے حمزہ بھائی نے مریض سے ان کا تعلق ہے ضرور حمزہ بھائی آپ کی کال کو ہم شامل کریں گے اس کا جواب بھی لیں گے مفتی صاحب سے اگلی کال سنائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام نیاز احمد ہے اور میرا تعلق ضلع پاک پتن شریف سے ہے بغیر کسی وجہ سے کسی کو بد دعا دینا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے جی پاک پتن سے نیاز بھائی بغیر وجہ کے جی بالکل شامل کریں گے جی اگلی کال میرا نام خورم شہزاد ہے میرا تعلق پیر محل سے ہے کیا جو بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کے جو اپنے ماں باپ کا کہاں نہیں مانتے تو والدین ان کو بدعا دے سکتے ہیں جی پیر محل سے ہیں والدین مفتی صاحب اسی سوال سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے یہیں سے اپنی بات کو ختم کیا تھا کال سے پہلے کہ والدین بچوں کو کوستے رہتے ہیں اور بسا اوقات تو بچے تنگ ہی بہت زیادہ کرتے ہیں چھوٹے آپ کے گھروں میں اگر بچے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر منہ سے نکل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اور بسا اوقات والدین کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ, کچھ, کچھ کوستے ہی رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جو آئے مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے اور انسان جلدی میں جلد باز ہے اور بچوں کے حوالے سے بطور خاص والدین کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ والد کی دعا بچے کے حق میں یہ قبول ہے اچھا اب چاہے وہ دعا کرے یا یہ دعا کرتا ہے یا دعا, دعا کرتا اچھا ہے یعنی جو بھی کلمات بچے کے حق میں کہتا ہے وہ قبول ہوتے ہیں اچھا اور بطور خاص بد دعا نہ کرنے کے حوالے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے جی عرض کی گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے اور اپنے بچوں کے بارے میں اپنی جی اولاد کے خلاف دعا نہ کرنے کا فرمایا گیا جی جی دعا اب ذرا غور کریں کہ اگر بالفرض جی کسی نے اپنے بچے کو دعا بد دعا دی اور عموماً بعض مائیں ہوتی ہیں کہ وہ جی کہتی رہتی ہیں تیرا بیڑا گھر کو طوفنا ہو جائے ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کتنی باتیں کرتے ہیں اللہ یعنی اس طرح کہہ دیتے ہیں آپ ذرا ذرا یہ غور کریں کہ اگر بالفرض یہی قبولیت کے لمحات ہوں اللہ اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی ان کو بھی تو ہوگی تکلیف والدین نہیں ملکن سنبھالنا ملکن ہے اگر بیٹے کے ساتھ معاملہ ہو تو والدین ہی ایسے کرتے ہیں بالکل والدین ہی اس کے اوپر محنت مشقتیں ساری برداشت کرتے ہیں بالکل تکلیف بھی ان کو رنج بھی ان کو یہ گویا کہ یہ دعا تو اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں یعنی اپنے لیے اپنے لیے مصیبت ایک بنا رہے ہیں جو اس طریقے سے بچوں کو کوس تو بچوں کو کوستے رہنا یہ بہت اچھا فیل نہیں ہے اور شرن اس کی بالکل جو ہے وہ ممانس فرمائی گئی ہے جی بچوں کے بارے میں جب بھی ہوں کلمات اچھے کلمات کہیں اچھے کنیمات لیکن ہمارے سائل نے ایک بات یہاں یہ کی کہ بچے نافرمان فرمان ہوتے ہیں دیکھیں بعض اوقات بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں اب ان کو تو ابھی یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کیا کرنا نہیں کرنا تو وہ بچہ ہی کیا جو بالکل ایک آرام سے یعنی پورے سکون جی ہو اور سب uh, جو ہے وہ کسی مجھے کسی عالم صاحب کی بات یاد آئی کہ کوئی ان کے پاس لے کے آیا کہ بچے کو کہتے ہیں اس کو دم کر دیں ایسا کہ یہ کوئی شرارت نہ کرے بولے ایسا دم مجھے آتا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو پہلے کر لیتا اللہ تاکہ میں تو بھائی اس طرح کا معاملہ کہ بچہ شرارتیں کرے گا اس طرح کا معاملہ کہ بچہ بالکل کوئی بھی کسی طرح کی بات نہ کرے اور شرارتیں نہ کرے ایسا نہیں اب ماں باپ ایسی صورت میں اور بڑی عموماً ان کے دل سے یہ بات نہیں نکلتی لیکن زبان سے تو کہہ دیتے نا اس طرح کی باتیں تو اس لیے زبان سے بھی کہنے سے رکنا چاہیے اچھے جی کلمات کہنے چاہیے جی تباہ بربادی کی دعا نہیں کرنی جی اس طرح کے بعد جی بچے ایک بات اور مز کرو جی بعد بچے وہ جو نافرمان ہوتے ہیں یعنی جو اس عمر تک پہنچ گئے واقعی ان کو عقل و شعور فہم سمجھدارے ہیں وہ اب وہ بغیر کسی وجہ شریح کے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہے ہوں ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں ماں باپ کا دل دکھا رہے ہوں ماں باپ جن جید چیزوں سے منع کرتے ہیں اور ان کو منع ہو جانا چاہیے رک جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود وہ ان سے نہ رکیں اور بغیر کسی یعنی کوئی شریح طور پر ان پر وہ کام کرنا کوئی بھی ایسا کہ کوئی شریعت کے خلاف کام کے ماں باپ نہیں کہہ رہے اس کو ایک مناسب کہہ رہے ہیں اس کے گھر پہ آنے کے ٹائم, ٹائم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس کو اپنے کچھ معاملات بہتر بنانے کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کو اپنے کام کاج کے متعلق کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں کو توجہ نہ دینا ان کی دل آزاریاں کرنا دی بلکہ کے الٹا ان کو تکلیفیں پہنچانا تو ایسے لڑکوں کو ایسے بچوں کو چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے دلکل کہ دلکل والدین دلکل کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے بیان فرمائے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے والدین کے حقوق بیان کیے اللہ, دلکل اللہ دلکل تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کر کے اس کے ساتھ والدین کے حقوقوں کو بیان فرمایا بالکل اور قرآن بلکل تو, تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ تم جو گئے ان کو اف تک بھی نہ کہو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو یہ بچوں کو تعلیم اور تربیت گئے تو لہذا مم. بچوں کو ایسی حرکاتوں سکنات اور ایسی نافرمانیاں کر کے اس جگہ نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس کے برخلاف دعا کریں اب اس طرح کے مفتی صاحب یو بھی اگر والدین بچوں کے خلاف بولتے ہیں دعائیں دیتے ہیں کوئی سننے والا ہوتا ہے اب ہوتا یوں ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی رشتہ دار ملنے آیا تو اس کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں بیان کرنا شروع ٹھیک ہے کوئی دوست ملنے آیا تو اس کے سامنے اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ بھی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس کے گھریلو معاملات ہیں اس کے سامنے بیان نہ کریں بیان کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر ضد کے اندر آ جاتا ہے اپنی جو ہے توہین محسوس کرتا ہے اور پھر وہ ضد کے اندر وہ بھی معاملات کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس طرح کے واقعات کتابوں میں بھی مفتی ملتے ہیں جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے ایک چڑیا کے ساتھ ٹانگ کو جو ہے رسی باندھی دی اور وہ چڑیا جو ہے ایک سوراخ کے اندر ایک گھونسلے کے اندر چلی گئی تو پھر جب اس شخص نے دوبارہ اس کی رسی کو کھینچا تو وہ چڑیا تو باہر نہیں آئی لیکن اس کی ٹانگ اس رسی کے ساتھ ٹوٹ کر باہر آ جاتی ہے اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے اللہ اکبر ایک ماں کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے بھی اس شخص کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے ٹانگ ٹوٹ امیر علیہ سنت نے اس واقعے کو لکھا حالانکہ دنیاوی طور پر اس آدمی نے ترقی کی اور دنیاوی طور پر وہ آدمی جو ہے وہ کتنی شہرت پائی اس نے بلکل لیکن بلکل بلکل اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ ٹانگ کا معاملہ تھا اور, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں معاملات ہیں آپ چاہیں تو کتابوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں وقت ہمارا مختصر ہے ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کو آگے لے کر جائیں گے اب مختصر ہوتا یہ ہے کہ اب دعا چکے مسلمانوں کا ہتھیار ہے اب دعا اس خلاف اب ایک شخص زیادتی کیے ہی جا رہا ہے اور تنگ کیے ہی جا رہا ہے ہماری اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو خاندان میں ہو دکان پر یا کاروبار میں اب کیا اس کے خلاف بھی بد دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے دیکھیے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی بھی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو بد دعا یعنی دعائے ضرر کرنا کسی کے خلاف دعا کرنا جی یہ ان کی سیرت مبارکہ میں بہت کم پہلو یہ ملتا ہے اور اس طرح کے واقعات روایات بہت کم ہوتے ہیں حد تل امکان درگزر کرنا ہے کہ جو آدمی دوسروں سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اللہ تبارک بطالہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا تبار اللہ تبار کیونکہ تبار لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا وہ اللہ تبارک بطالہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا پہلا تو یہ کام درگزر سے کام لینا چاہیے, لینا چاہیے. بالکل ہاں بتا ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے اندر آپ نیکی کی دعوت جب دینے گئے اسلام کی دعوت دینے گئے تو طائف کے اندر لوگوں نے آپ کو کوئی استقبال پتیوں سے تو نہیں کیا یعنی کس انداز سے کیا کہ تاریخ کے وہ اوراگ پڑھتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک سے خون اتنا یعنی بہا کہ آپ کے نالین شریف کے اندر جو وہ خون آ جاتا ہے یعنی اتنے پتھر آپ پر گئے اور کنکریاں آپ کو اس طرح مارے گی اور اس طرح ستایا گیا لیکن پھر بھی جب فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اگر آپ فرما دیں تو دو پہاڑیوں کو ملا دیں یہ اللہ سب تباہ ہو جائے, اللہ اللہ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اللہ ہے اللہ اور اللہ اللہ یہ نہیں پہچان رہے ان کی آنے والی نسلیں ضرور وہ مجھے پہچانے گی تو خود کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا وہ حصہ شہید ہوا اور وہاں پہ بھی آپ کو کتنی تکلیف اور اصیت پہنچی اور اس کے باوجود جب آپ سے یہ اس بات پر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی کلمات دہرائے کہ ان کے نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مجھے پہچان جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آپ نے قبیلے کی آ شکایت کی کہ وہ ایسا معاملہ ہو گیا وہ آپ ان کے خلاف دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے وہاں بھی ان کے لیے دعائیں ہدایت کی اور کہا کہ آپ جو وہ ان کے برخلاف دعا آپ نے نہیں کی جی یہ تو ایک پہلو <تصفح> یہ ہے کہ تل امکان در گزر کرنا موقف دینا بالکل کیونکہ آدمی آدمی ان کے خلاف اس طرح کی ہلاکتوں کی دعا نہ کرے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت واضح کوئی وجہ پائی جا رہی ہوتی ہے یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسلمانوں پر ظلم سے ظلم کیے جا رہا ہے اس کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں جی اس کے ساتھ کوئی اس کی توبہ کی اور سدھرنے کی کوئی امید نظر, نظر نہیں آ رہی ہوں. ہے اور جب ایسی صورتحال ہے تو اب اور لوگوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اب اس کے خلاف یہ شریعت میں اب اس کے خلاف دعا کرنے یعنی بد دعا کرنے کے بارے میں بھی بالکل اجازت اور رخصت موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے تو دی وہ دی اپنی سرکشی سے بعض آ جائے تو اس طرح کی دعا کرنا یعنی ان کے خلاف اس کے خلاف دعا کرنا یہ بالکل باقاعدہ جو ہے وہ ثابت بھی ہے اور اس طرح کا بھی روایات میں بھی ملتا ہے اور خود حضرت موسا علیہ اسلام نے بھی تو دعا کی جب اتنی بار سمجھایا فرعون فی کے پاس گئے امر بال معروف کیا بار بار دعوت دی اسلام کی طرف نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ آپ ان کو جو ہے ان کے مال کے ساتھ ہی ایسا جی تباہ و برباد کریں گھر کریں تو وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوئے اسی جی طرح حضرت نوح علیہ اسلام اور دیگر انبیاء کے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے بالکل ایسی مایوسی ہو نا امیدی ہوگی کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گے تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف دعا کی. یا ایک بات, اللہ بات اللہ اور کسی پر پر ظلم کرنا حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اتنی دعوت مظلومی جی مظلوم کی دعوت سے دعا سے بچو مظلوم کی دعا سے یعنی وہ جس پر تم ظلم کر رہے ہو جی اس کی بد دعا سے بچو کہ وہ تمہارے دعا دعا خلاف جو ہے دعا کریں کیونکہ اس کے اور دعا کی قبولیت کے مابین کوئی چیز, حائل, کوئی چیز نہیں حائل, ہے حائل نہیں اور وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کا جی بدلہ لے کا اور اللہ, لے اللہ تعالیٰ کسی کا جو ہے وہ بدلے لینے کو وہ روکتا نہیں ہے جی اللہ, بلد اللہ بلد تعالی, بلد تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہی کا فیصلہ فرماتا جی ہے جی تو اس ظلم کا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ وہ دوسرا درگزر کرتا جائے ہم ظلم سے ظلم اس پر کرتے جائیں ہاں آج کل بلد ایسے معاشرے میں کوئی افسر ہے وہ اپنے محتاط ملازمین کو اپنے محتاط کو کوئی سیٹ آدمی ہے وہ اپنے نوکروں کو بلکہ گھر کے اندر بھی دیکھتے گئے کوئی ایک گھر کا بڑا ہے وہ نیچے والوں کو پھر وہ کوئی عزت وہ اس طرح کے مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ وہ کتنے طرح طرح کے بعض باز اوقات واضح پتہ چلنا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ظلم اور زیادتی اور نا پر مشتمل یہ بات ہے لیکن اس کے باوجود کئی گھروں کی بیٹیاں ایسی ہوں گی کئی بہویں ایسی ہوں گی बिल्कुल, बिल्कुल। جو کتنی چیزوں کو برداشت کرتی ہیں تو یاد رکھیں بعض لوگ اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اگر کلمات ایسے اللہ کی بارگاہ میں نکل گئے کہ اللہ ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے اس کی طاقت ظاہر یہ زیادہ ہے لیکن تو سب سے بڑی طاقت والا ہے اس کا بدلہ تو ہی اس سے جو ہے بولے تو اس بد دعا سے ضرور بچنا چاہیے کسی مظلوم کی بددعا لگ گئی تو بہت تباہی تباہی ہو جاتی اسلام ہیں. کا حسن دیکھیے کہ مظلوم کی بات چلی ہے تو مفتی صاحب ایسا بھی تو حدیث مبارک میں ہے نا کہ ابتی دعوت المظلوم ولو کافرن جی کہ है. اپنا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی تعلیم بھی دیتا ہے اچھا ظلم سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے کسی کو پیٹا جائے کسی پر تشدد کیا جائے صرف یہی ظلم نہیں ہے اگر آپ نے کسی کا حق دبا لیا ہے تو یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے اگر آپ نے کسی کو گالی دے دی ہے تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اگر آپ نے کسی کو کماچہ مار دیا ہے یہ بھی جو ہے ظلم کی ایک قسم ہے اگر آپ نے کسی کی دلا جاری کی ہے تو یہ بھی ظلم کی اقسام میں شامل کیا جاتا ہے لہذا اس طرح بچیں اور ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے مفتی صاحب اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں اور مجھے آ, بار بار کہا جا رہا ہے ہمارے ذمہ دار کی طرف سے کہ کالز اور بھی کافی ہیں ہمیں وہ بھی شامل کرنا ہے مختصرا ہم آپ سے جوابات لیں گے اس کے حوالے سے خواجہ سرا کے حوالے سے جو کال چلی ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کو دیں تو دعائیں کرتے ہیں اور فقیر سے متعلق بھی ہے یہ کہ دیں تو دعائیں کرتے ہیں نہ دیں تو دعائیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں بالخصوص خواجہ سرا جو ہوتے ہیں آ, ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں ان کو جو ہے نا تنگ نہیں کرنا جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا اس طریقے سے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لینا بھیک مانگتے ہیں یعنی جو فقیروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دکان پہ آتے ہیں آ کر گھروں پر رائے آ کر بھیک مانگی اور بھیک مانگنے پر نہ ملنے پر آگے سے بدوا دے دینا جی برا بلا اس کو جو ہے وہ کہہ دینا اور کئی لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی بدوا آپ سن لیں ही جب ही آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے تو اللہ اب اللہ اس بدعا سے گھبرائے نہیں یعنی پہلی بات یعنی بدوا سے گھبرائے نہیں کیونکہ دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے اور کسی نے اگر آپ کے خلاف دعا کر دی تو اس کو بھی قبول اللہ نہیں کرنا ہے ही یعنی ही وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے <coughs> یا آپ کے خلاف جو بھی معاملہ ہوگا وہ کرنے والا تو اللہ تبارک بتا ہی ہے اب بھائی خواجہ سرا سے متعلق ایک اور قول ہمیں آئی ہے اس کو لے بھی لے ہم لے لیں تو پھر اس جواب کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اجازت دیں اگر جی, جی بالکل جی سنائیں یہ جو کال سے آپ فرما رہے ہیں میرا نام محمد حصیب عطاری ہے میں خیرپور پور تعمے والی سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جو خسرے ہیں جو ناچتے ہیں وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور میری والدہ کہتی ہے اگر ان کو کوئی چیز نہ دے یا مانگتے ہیں تو یہ بدوا دیتے ہیں تو یہ بدوا قبول ہو جاتی ہے اور گھر والے بہت گھبرا جاتے ہیں اب یہ کوئی ایسی چیز مانگے اور اگر نہ دیں تو بھی بدوا دیں گے قبول, قبول ہو جائے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی خوشی کے مواقع پر کوئی کام نیا کیا ہے اس کے حوالے سے آ جائیں گے اور پھر مطالبہ منہ منگا جو کہیں جی گے, ہاں گے وہ ملنا چاہیے یہاں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں بڑے شہروں میں کہ شاید ٹریفک کے اندر اور روڈ پر ہی یہ چند ملتے ہیں اور پریشان جی ہوتے, جی ہوتے جی ہیں لیکن پنجاب اور اس طرح کے علاقوں میں عموماً جہاں گھروں کے اندر یعنی نیچے کے گھر ہوتے ہیں تو وہاں تو یہ گھروں کے اندر زبردستی گھس جاتے پتہ چل جائے کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ چلے گئے اب یہ اس کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے جو ہے وہ نہیں مطلوبہ چیز جیسے انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوتی اور باقی طاقت نہیں ہوتی بازوکات لیکن اس کے باوجود زبردستی مانگنا اور زبردستی ان سے لینا اور نہ ملنے پر بدوائیں کرنا تو یہ سب سے پہلے بات ہی یہ سمجھ لینی چاہیے یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے کہ جتنا اس چیز کو ہم نے مشہور خود ہی کر دیا ہے کہ ان کی بدوا سے بچنا ہے وہ لگتی ہے ان کی بدوا تو جب اتنا ہم نے ہی اس کو مشہور کیا ہے اس وجہ سے آگے ہی ہماری نسلوں میں آگے اولادوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں تو پہلی یہی غلط فہمی دور کر لیں جب آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا آپ نے کسی کے جیسا زیادتی نہیں کی ہے تو آپ بات کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے اور آپ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسی نے آپ کو وہ نعمت دی ہے اگر آپ کے مقدر کے اندر جو گئے وہ اس نعمت کا دوام ہے تو ضرور آپ کو دوام ہی ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ نعمت آپ کے چھن جائے گی یعنی یہاں کچھ اپنے عقیدے کی اور اپنے اعتقاد کی بھی درستی ہونا ضروری ہے تو یہ ڈر نہیں جانا چاہیے کسی کی اس طرح بات کو سن کر جو ہے وہ آپ ہم کہیں کہ ہم اس چیز سے جو ہے وہ ڈر کر اب وہ کام کریں ظاہر ہے لوگ ڈرتے ہیں تو اب انہوں نے بھی یہ عادت بنا لی یہ لوگ ان کو پتا لوگ ڈر جائیں گے بالخصوص جب فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہاسپٹل میں آدمی خوش تو نہیں ہوتا پریشانی سے ہی آیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی طرح طرح کی اس طرح کی دھمکیاں تو اس طرح کی دھمکیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی ڈرنا چاہیے اللہ پر توقع رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور بطور خاص جو بھیک مانگتے ہیں جن کو پیشہ بھاری ہیں جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے تو ایسو کو تو دینے کی بھی ممانت ہے کہ اس کو دیا بھی نہ جائے تاکہ ہم دیتے ہیں تو اس سے ان کی عادتیں بگڑتی ہیں اور وہ اسی کام کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ایسو کو دیا بھی نہ جائے اور نہ ان کی بدواؤں سے کسی طرح گھبرایا جائے کیونکہ آپ اپنے طور پر درست ہیں تو اب کوئی گھبرانے والی ضرورت آپ کو بالکل جو آپ کی تقدیر میں لکھا چکا ہے وہ کسی کے بدوا سے اور یہ بد دع اس پر پڑیں گی کیونکہ جو کسی کو بغیر کسی سبب کے ہلاکتیں کی دعا دیتا ہے جی لوگوں کی بربادی چاہتا ہے جی تو حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ ہلاکت اس پر پڑے گی اللہ بربادی اللہ اس پر پڑے گی اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے یعنی کہ جس کو جس کے لیے بد دعا کی ہے جی جس کے خلاف دعا کی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے ہاں تو دعا کرنے والے کے خلاف ہو جاتی دعا لوٹ اس لو پر پڑے گی اس پر لانت کے بارے میں نا لانت تو کرنی نہیں چاہیے اور بالکل حدیثوں میں واضح طور پر اس کی ممانت موجود ہے اور بلکہ عورتوں کو بطور خاص کہا ہے کہ تم جو ہے میں کثرت لانت کرنے والی یعنی تم صدقہ دیا کرو اور تمہاری کثرت جو ہے وہ اس میں ایک سبب بتایا کہ شوہروں کی نا کرنے والی اور لان کرنے والی تو یہ ایک بری عادت مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے وہ لانتیں کرنے ہے اور جس اپنی مخصوص لینگویج ہوتی ہے تو اس میں وہ لان تان بہت زیادہ کیا جاتا ہے حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ جب کسی پر لانت کی جاتی ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف اٹھتی ہے اوپر سے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں کہ یعنی وہ نیچے آتی ہے تو زمین کے بھی دروازے بند हो हो اب یہ کہا کہ جس پر کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے وہ हो हो اس کا حقدار نہیں ہے تو پھر واپس اسی پر لوٹانا تو یعنی لانت کی ہے وہ خود ہی اس کا حقدار بن جاتا ہے थी یعنی थी بغیر کسی وجہ کے کسی کو لان کا شکار کرنا لانتے کرنا یہ بالکل ہرگز شرن جائز نہیں ہے ہم انٹرنیٹ فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پر اور یا عام لینگویج کے اندر थी थी ایسی لوگ لانتے کرتے ہیں دوسروں پر جو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لانت کرو میسج کے اندر لکھے ہوں گے لانت بڑھاس نکالنا ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کی ہے اب ہم اپنا ہاتھ تو استعمال کر پاؤں استعمال کر نہیں سکتے تو ہم جو ہے وہ کسی کو بد دعا دے کر ہی کسی کے خلاف بول کر ہی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں اور دیکھا جائے تو بندہ کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ بھی غلط طریقہ بالکل ہے بالکل غلط طریقہ ہے کسی <تصفيق> پر اس طرح بغیر کسی وجہ کے اور اس کی بھی شریعت میں اتنی کوئی اداد بیان کی گئی ہے یعنی کسی عمل پر لانت کرنا قرآن میں بھی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت اجتماعی کوئی جے عمل جے کرنے والے اس پر یعنی ایسے افراد پر اللہ کی لانت یہ ایک اور بات ہے کسی خاص فرد واحد کو متعین کر کے اس پر جو ہے وہ لانت کرنا اس کی شرح یوں اجازت نہیں خاص ہے یہ کہ جس کا کفر پر جو ہے وہ مرنا یقینی ہو جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہیں تو آپ اس پر لانت کرنے کی اجازت ہے باقی اور اس طرح اجازت نہیں ہوتی جی بہت اچھی گفتگو کر لی مدنی چرن کے ناظرین ایک ذہن آپ اپنا بنا لیں ہمارے جو ناظرین جو بھی ہمیں سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک آپ اپنا مدنی ذہن بنا لیں کہ مجھے کسی کے خلاف بد دعا کسی کے خلاف دعا کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہوں اور در حقیقت وہ ہمارے ہی گلے میں آ جائے ہمارے ہی لیے وہ آ جائے تو ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں لہذا ایک ذہن بنا لے کہ کسی کے لیے بھی ہم نے بد دعا نہیں کرنی ان آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی ایک اور ذہن بنا لے کہ اپنا کسی کو مخالف نہ بنائیں جب آپ کو کوئی مخالف نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بدوا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اچھا جب بد کرنے والا نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہوگا چاہے وہ آپ آفس کے فرد ہیں آپ دکان کے فرد ہیں آپ گھر کے سربراہ ہیں یا گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں آپ دوستوں کے اندر رہتے ہیں اگر اس پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کے لیے بد کی تھی وہ قبول کیوں نہیں ہوئی اچھا ایک تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی صحیح تو باقی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بد دعا کیوں نہیں قبول ہوئی ہماری فلاں کو ہم نے بد دعا دی تھی اور اس کی قبول اچھا بعد کا والدین بھی دے لیتے ہیں بد دعائیں دیتے ہیں اچھا ماں باپ بھی پوچھتے ہیں ہم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی بعد ایسے بھی ہوتے ہیں اب وہ ہم تو پہلے تفصیلن اس پہ گفتگو کر چکے ہیں باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ کسی پیارے کے پیارے کے خلاف دعا قبول نہ کرنا اللہ یعنی بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کے خلاف دعا کر رہا ہے اپنے بچے کے خلاف دعا کر رہا ہے اپنے والدین کے خلاف کر رہا ہے یا والدین اپنے بچے کے خلاف دعا کر رہے ہیں تو چونکہ حدیث میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ پیارے کے پیارے کے بدلے خلاف دعا قبول نہ کرنا تو اس وجہ سے ہماری کئی ایسے کلمات ہیں جن کو قبول ہی نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا جی اچھا بعض اوقات بد دعا قبول کسی غیر کے لیے کی ایسے ہی کسی کے لیے بدعا بد کی جی نہیں ہوتی قبول تو اس کے بارے میں بھی روایات میں بیان کیا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بدوا کی وہ قبول کیوں نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے گویا کہ یہ خطاب فرماتا ہے کہتا ہے کہ تم پر اس نے ظلم کیا اور تم بنے مظلوم اور تم نے کی بدوا لیکن تم نے بھی کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے اور اس کی دعا تمہارے تمہاری طرف آ رہی بد دعا اللہ تو اللہ اب اللہ, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری مرضی ہے کہ چاہوں میں تمہاری اگر دونوں کی ہی یہ قبول کروں تو تمہارے اوپر جو ظلم ہوا تو وہ تو ہلاک ہوگا لیکن جو اس نے تمہارے لیے کی ہوئی ہلاک ہوگی تو تم ہلاک ہو تو اگر آپ کی بددیں بھی نہیں لگ رہی کوئی تو اس کو یہ سمجھے کہ آپ کی بھی کئی بد دعائیں جو آپ کو مل رہی ہیں وہ بھی ٹالی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے پہلی بات تو کسی کا نقصان نہیں سوچنا چاہیے اگر بد دعا کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یادلہ جو میں نے اس کے خلاف دعا کی ہے اس کو قبول نہ فرمانا اور اس کے لیے یہ یہ بہتری کا معاملہ فرما دے عمید عمید یعنی میری یہ دعا شر سے خیر کے اندر تو تبدیل فرما دے بالکل اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمایا بہت ساری کالز ہیں آج ہماری ٹاپک سے متعلق کچھ کو انشاءاللہ شاء نے اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں جی محمد شہزاد عطاری برض کر رہا ہوں ماشاءاللہ علم کی کہکشاں اور موضوع ہے بد دعا نہ کریں مفتی صاحب کی بار کا مرزی ہے کہ مفتی صاحب بد دعا کا تعلق نیت اور دل سے بھی ہے کہ جیسے اکثر مائیں اپنے بچوں کو آئی I mean, کچھ کہہ دیتی ہیں ہمارے علاقہ پنجاب ہے تو لائک ایسے یوز ہوتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے تیرا بیڑا ترج لائک ایسے تو کیا باد جو ہے جب تک دل کی کیفیت نہ ہو تب تک اس کا کیا معاملہ ہے تو کی درخواست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی پنجابی کے کچھ الفاظ کہیں مفتی صاحب ککھ نہ رہے بیڑا جی اگلی کال سنا ہے اطولا عرض کر رہا ہوں میم سے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر شگرد استاد کی نفرمانی کرے استاد کا بدتمیزی کرے تو کیا استاد شاگرد کو بدوا دے سکتا ہے جی اگلی نیکسٹ میرا نام مستان برقاتی ہے میں ہند کے شہر اندور سے ارج کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی غلطی نہ ہونے پر جو ماں باپ بد دعا دیتے ہیں وہ بد دعا بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مختصرا جوابات کے تعلیم ہے وقت ہمارا بڑا مختصر ہے بات انہوں نے جو پہلے ان کا کہ دل سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی ہاں بعض بدوا ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو مائیں دے دیتی ہیں یا باپ دے دیتے ہیں لیکن حقیقت ان کا دل نہیں چاہتا کہ ایسا ہو کسی کو بولا تیری ٹانگ ٹوٹ جائے تیرا ایکسیڈینٹ ہو, ہو جائے تو تباہ ہو جائے یا تو مر جائے یہ بھی کسی کو مرنے کا کہنا یہ بھی اس کو بدوا دینا ہے تو اب اس طرح کی جو دعا جس کا دل اس کی طرف نہیں ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کتنے سنجیدگی میں بعد میں کہ ایسا ہی چاہتے تھے تو وہ کہیں گے ہرگز ایسا نہیں تھا بس لسانی طور پر یہ میں نکل گیا مہن سے تو ایسی بد دعائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اس دعا, دعا کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ پیارے کی پیارے کے خلاف دعا قبول نہ کر حلی تو حلی اب یعنی جو اس طرح قبول نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ علماء نے بیان فرمائی اور باقاعدہ علا حضرت علیہ رحمٰن نے اس حدیث پاک کی یہ توجہ بیان فرمائی ہے کہ ماں باپ بد دعا کریں تو قبول ہوتی ہیں اور کئی ہوتی دعا بد دعائیں ہوتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ کہ وہ دل سے نہیں کہتے یعنی وہ ان li... کا زبانی طور پر اگرچہ یہ بھی حدیث میں منا ہے کہ وہ زبان سے بھی نہ کہیں ایسا دل کہیں دل نہیں بالکل تو یہ قبول کیوں نہیں ہوتی یہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ پیارے کے پیارے کے خلاف دعا قبول نہ فرما اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہاں البتہ کوئی اگر نافرمان اتنا ہو جائے کہ وہ اب اس کا پیارا رہے ہی نہ یعنی کوئی بیٹا بھی کسی کا ہے نافرمانی میں ایسا سرکش میں بڑھ گیا کہ وہ پیارا ہی نہ رہا تو وہ پھر اس بدواؤں کا جو ہے وہ حقدار جی استاد شاگرد کے لیے استاد شاگرد کے لیے بالکل ضرور ہم یہی کہیں گے کہ استاد درگزر سے کام لے استاد کے مشفق ہے اور وہ جو طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بعد کا بہت دل آزار باتیں ہو جاتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے تعلیمات اس کی واضح طور پر کہ اتنے اتنے بڑے دشمنوں کو آپ نے بد دعا نہیں دیں تو ایسے شاگردوں کو بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے دعا ہی دینی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو جب یہ پتا چلے کہ میرے استاد میرے لیے دعا کرتے گئے ایک یہاں پہ ایک لوگ یہ عموماً کہتے ہیں کہ وہ سدھرنے والا ہی نہیں ہے اچھا شوہر بیوی بیوی شوہر کے لیے ماں باپ بچوں کے لیے بچے بال نہیں جانتے با بھائی اس کو میں جانتا ہوں ایک طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا لازمی قبول ہوتی ہے وہاں ایک دعا ایسی بھی ذکر فرمائی ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے اصلاح کی بہتری کی دعا کرے اس دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا تو اگر شرد کا معاملہ ہے استاد ان کے لیے دعا کریں ماں باپ رضی اپنے بچوں کے لیے تنہائی میں دعا کریں شوہر اپنی بیوی کے لیے بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ دعا کریں تو انشاءاللہ بہت ان بہت بہتری ہوگی بہت فوائد حاصل ہوں گے آج کا یہ سلسلہ کیا ہے دعا ہے رب کا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا میری اعلی سنت کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے دعوت اسلامی میں ہمیں استقامت قامت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ بہت سارا علم آپ کو مزید حاصل ہوتا رہے گا اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ واری سنت بر اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں جو ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیا کریں لائیو مدنی چینل پر ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں آخر میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ جو ہم نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ فضائل دعا جو مکتبۃ المدینہ کی مطموعہ کتاب ہے آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا پھر مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے انشاءاللہ دعا کے موضوع پر میں کہتا ہوں کسی اور کتاب کی آپ کو حاجت نہیں رہے گی بہت سارے آداب ہیں بہت ساری باتیں ہیں دعا سے متعلق آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا ہوتی کیا چیز ہے ہم اپنے ان دو سلسلوں میں اس کو کما ہوں تو ہر چیز بیان نہیں کر پائے جو گفتگو ہوئی ہے رب کائنات اس کو قبول فرمائے آمین بجاہ النبی نبی امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم